خوشی, خوشی ہر دل, دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی یا زندہ باد احمدی زندہ باد احمد یا زندہ باد احمدی زندہ بار کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ با دیا زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد zindabaad assalamu <coughs> alaikum لاہدو <تصفيق> لری a'awadhu billahi minash shaitani r-rajeem bismillahi r-rahmani r-rahim نب دو نئی یہ الذین تمست دینتا وائرل مختلف <تصفيق> <تصفيق> ان مساجد الله من بلاح ولی ملاح مسا تو تجارت بل یل اللہ شاید <الْمُحْتَدِين> کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی مساجد تو وہی بات کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے بس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں ہمیں پہلی مسجد بنانے کی تفریح طار فرمائی اور آج اس کا رسمی افتتاح ہے دنیاوی عمارتوں یا وہ عمارتیں جو دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں ان کے ستاؤں میں تو دنیا کے رواج کے مطابق ان ملکوں میں خاص طور پر اور دنیا میں عموما دنیاوی ظاہری خوشیوں کے اظہار ہوتے ہیں اور یہ اعلان ہوتے ہیں کہ اس سے ہمیں ہم یہ دنیاوی فائدہ اٹھائیں گے اور وہ دنیاوی فائدہ اٹھائیں گے لیکن مسجد کا افتتاح جب ہم کرتے ہیں جب ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالی کے اس گھر کی تعمیر سے ہم نے اپنا مدعا اور مقصد جو رکھنا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اضا حاصل کرنی اور اللہ تعالیٰ کی حضرض حاصل کرنے کے لیے ان باتوں کو کرنا ضروری ہے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم حکمت فرمایا ہے اور اس میں سب سے پہلا اور اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے اور اس طرح ادا کرنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نے بتایا ہے یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں جیسا کہ ترجمہ بھی پڑھ دیا گیا اللہ تعالی نے ہم یہی بتایا ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنے والوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے یا وہ کون لوگ ہیں جو مسجد کی تعمیر کا حق ادا کرتے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو اس کی آبادی کی فکر میں رہتے ہیں اس کو اچھی حالت میں رکھنے کی فکر میں رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا عملی اظہار بھی ضروری ہے اور وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب اقام سلاد کا عملی نمونہ دکھایا جائے اور اقام سلاد کیا ہے اس کا عملی اظہار کس طرح ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے اس کا عملی اظہار ایک تو نماز با جماعت کی ادائیگی میں ہے دوسرے اللہ تعالی نماز میں اللہ تعالیٰ کی حضور اللہ تعالیٰ کی حضوری اور توجہ کو قائم رکھنا ہے اور یہی ہمیں حضرت مسیمۃسلات کے ارشادات تفسیر سے پتہ چلتا ہے بس نماز کا حقیقی قیام کرنے والے وہ لوگ ہیں جو باجماعت نماز کے آدمی ہوں اور اپنی توجہ خالص اللہ تعالی کی طرف رکھتے ہوئے نمازیں پڑھنے والے ہوں دعا استغفار اور توجہ سے نماز ادا کرنے والے ہوں تو جو ادھر ادھر ہو تو پھر اپنی توجہ کو خدا تعالیٰ کی طرف لے کر آئیں ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ کس حد تک ہم اکا صلات کے اس معیار کے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے اس مادی دنیا میں اکثریت اول تو با نماز کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دیتی اور اگر مسجد میں آپ ہی جائیں تو نہ فرض نمازوں میں نہ سنتوں میں وہ توجہ رہتی ہے جو نماز کا حق ہے ایسی حالت اگر ہے تو ہم خود ہی اپنی حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالی نے مساجد تعمیر کرنے والے اور اس کا حق ادا کرنے والے کہا ہے پھر فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں دین کی خاطر بھی مالی قربانی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی کی مخلوق کی بہتری کے لیے بھی ان کے حق ادا کرنے کے لیے بھی مالی قربانی کرنے والے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے خوف کے اور خوف کوئی خوف نہیں ہوتا اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پیار سے ہم محروم نہ ہو جائیں اپنے اعمال ان ہدایات کے مطابق کرنے والے ہوتے ہیں ان حکموں کے لیے کو اپنے پیش نظر ہر وقت رکھنے والے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقی مسلمان کو حکم دیا اور جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں بس یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے جو ایک مومن مسلمان کی ہے اور اس مسجد بننے کے بعد یہاں آنے والوں یا اس مسجد سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والوں کی ذمہ داریاں پہلے سے بہت بڑھ گئی ہیں آپ نے اپنی باتوں کی بھی حق ادا کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بھی حق ادا کرنے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت کے افسر لوگوں میں شمار کیے جانے والے ہوں گے تبھی ان لوگوں میں شمار ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر رہتی ہے اس آیت سے پہلے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں یا ان کی آبادی کریں ان کے دل تو غیر اللہ سے بھرے پڑے ہیں اور جس کا دل غیر اللہ سے بھرا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا حقدا کر ہی نہیں سکتا نہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حقدا کر سکتا ہے <تصفح> اور شرک بھی کئی قسم کا ہوتا ہے حضرت مسیمہ علیہ السلۃ نے ایک موقع پر فرمایا کہ شرک کئی قسم کے ہیں ایک تو موٹا اور صحیح شرک ہے جس میں کسی انسان یا پتھر یا اور بے جان چیز یا اور بے چاند چیزوں یا قوتوں یا خیالی دیویوں اور دیوتاؤں کو خدا بنا لیا گیا ہے <تصفح> فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ شرک ابھی دنیا میں موجود ہے ظاہر طور پر موجود ملحبا ہے ملحبا لیکن فرمایا کہ یہ زمانہ روشنی اور تعلیم کا ایسا زمانہ ہے کہ وہ عقلیں زمانہ ہے کہ عقلیں اس قسم کے شرک کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئیں گوئی شرک ہے لیکن تعلیم نے انسان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ پتھر کی مورتیاں اور بتیاں ہیں یہ ہمارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن فرمایا کہ مگر ایک اور قسم کا شرک ہے جو مخفی طور پر زہر کی طرح اثر کر رہا ہے اور وہ اس زمانے میں بہت بڑھتا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد بالکل نہیں رہا اور اس بات کی آپ نے یہ فرمائی کہ اسباب اسباب اور دوسری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی نسبت زیادہ بھروسہ ہے اپنی نوکریوں اپنے کاروباروں اپنی دنیاوی مصروفیات کی طرف زیادہ توجہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہے مسجدیں بات کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے پر ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے آجز آجزانہ طور پہ مانگنا چاہیے کہ اے خدا ہمیں کامل مومن بندہ بنا کیونکہ مومن بننا بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر منصر ہے اس لیے اس کے مانگنے ہی یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے ہم صرف اس بات پر خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نے ایک بڑی خصوص مسجد فلاٹ الفیاں بنا دی ہے اس شہر میں بناتی ہے بلکہ ہم اس کا حق ادا کرتے ہوئے جب اللہ تعالی کے حضور حاصل ہوں تو ہم یہ سننے والے ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجدیں خدا تعالیٰ کی خاطر بنائی اور پھر اس کا حق ادا کرنے کی بھی کوشش کی چنانچہ انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں اور لوگوں میں اور ان لوگوں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے جن سے اللہ راقی ہوتا ہے جن سے خدا تعالی خوش ہوتا ہے بس اس سوچ کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جب یہ سوچ ہوگی اور اس کے لیے کوشش ہوگی اس مسجد کے افضال اور برکات ہم اس دنیا میں محفوظ کریں محسوس کریں گے ہماری اولادیں اور نسلیں بھی دین سے جڑی ہوئی ہوں گی اور ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھی اس علاقے اور اس شہر میں پھیلانے والے ہوں گے توحید کو دنیا میں قائم کرنے والے ہوں گے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرانے والے ہوں گے حضرت مسیمۃ علیہ السلاۃسلام نے مسجدوں کی تعمیر کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جس علاقے میں اسلام کی حقیقی تعلیم اور حقیقی پیغام پہنچانا چاہتے ہو وہاں مسجد بنا دو آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے یہ خانہ خدا ہوتا ہے جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاگے گا لیکن شرط یہ ہے صرف مسجد بننے سے نہیں ہوتا فرمایا شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت و اخلاص اخلاص سے بنائی جائے مسجد دکھاوے کے لیے نمایا کہ محض للہ اسے کیا جائے یعنی مسجد کی تعمیر کا کام اللہ کی خاطر صرف کیا جائے نقصانی اور یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو تب خدا برکت دے گا بس یہ بات ہمیں ہمیشہ ہم سامنے رکھنی چاہیے کہ مسجد ہم بناتے ہیں مسجد خاطر ہم مالی قربانی بھی اگر کرتے ہیں تو اس میں کوئی دکھاوا نہ بلکہ یہ نیت ہو کہ مسجد بنے گی تو ہم بھی عبادت گاہ گزا کرنے والے ہوں گے ہماری آئندہ نسلیں بھی محفوظ ہوں گی اور دین سے جڑی رہیں گی بس اس مسجد کی تعمیر اور آبادی کے ساتھ ایک اور بڑی ذمہ داری بھی یہاں سے یہاں کے رہنے والوں پہ پڑ گئی کہ اس شہر میں اسلام کی تبلیغ کا اس مسجد کو بنا دیں کہا جاتا ہے یہاں مسلمانوں کی اس شہر میں مساجد مساجدیا سینٹر ہیں لیکن باقاعدہ مسجد کے طور پر تعمیر ہونے والی یہ پہلی مسجد ہے بس جب مسجد کے طور پر یہ عمارت اس شہر میں تعمیر ہوئی ہے تو صرف یہ بتانے کے لیے نہیں کہ مسلمانوں کی مسجد کی حقیقی شکل کس طرح کی ہوتی ہے بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس مسجد سے اسلام کی خوبصورت اور امن پسند تعلیم کی اصل شکل دنیا کے سامنے ابھر کر سامنے آئے گی ہم ہیں جو دعاؤں اور عبادتوں کے ساتھ اسلام کا حقیقی پیغام دنیا میں پھیلاتے ہیں اور یہاں پہلے سے بڑھ کر اپنے عملی نمونوں کے ذریعے سے پھیلائیں گے اس علاقے میں اسلام کی تعلیم کی عملی صورت کا اظہار کر کے ہم نے مسلمانوں کی آبادی کو بھی بڑھانا ہے لیکن ہماری احمدی آبادی بھی یہاں سے عموماً مجھے بتایا گیا کہ فاصلے پر ہی ہے ایک دو گھروں کے علاوہ امیر صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے بتایا اس بات کا اظہار کیا کہ اس مسجد کا کافی بڑا رقبہ ہے اور بڑا بڑا پلاٹ ہے جس میں تعمیر کی اجازت مل سکتی ہے اگر یہاں فلیٹ بنائے جائیں یا گھر بنائے جائیں اور یا کو بنانے کی اجازت دی جائے تو مجھ سے قریب آبادی ہو سکتی ہے میرے خیال میں یہ ایک اچھی تجویز ہے اس پر غور ہونا چاہیے اگر یہ تجویز قابل عمل ہے تو ضرور کوشش ہونی چاہیے کہ یہاں اہم دی کر آباد ہوں اور جب امدی آبادی ہوگی اور اس نیر سے آئے گی کہ مسجد کو بھی آباد کرنا ہے اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کا پیغام بھی پہنچانا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس نیت میں بھی برکت ڈالے گا اور انشاء شاء اللہ تعالیٰ احمدی آبادی میں اضافہ کے باعث بھی ہوگی یہ بات ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انیس سو بیس میں جب حضرت مفتی محمد صادق صاحب امریکہ تشریف لائے بطور مبلے تو یہاں فلاڈیلفیا کی بندرگاہ پر اترے تھے لیکن آپ کو ملک میں داخل نہیں من دیا گیا اس کی اجازت نہیں ملی اس وقت اور ان کو ایک گھر میں قید کر دیا گیا وہاں اور بھی قیدی تھے آپ کی تولیف سے دو مہینے میں پندرہ قیدیوں نے اسلام قبول کر لیا تبلیغ کے ساتھ ساتھ ان کا عملی نمونہ بھی تھا ان کا تقویٰ بھی تھا ان کی دعائیں بھی تھیں بس یہ بھی ایک ضروری چیز ہے تبلیغ کے ساتھ اور پھر آپ کے قیام کے دوران یہاں پانچ چھ ہزار سن کہا جاتا ہے کہ ہمدی ہوئے بس مسلم معؤد رضا انہوں نے اس یہ فرمایا تھا کہ اگر یہی بیتوں کی تعداد ہو تو چند دہائیوں میں لاتھوں, لاکھوں تک یہ تعداد پہنچ سکتی ہے بہرحال وہ ٹارگٹ تو حاصل نہ ہو سکا جو بھی لوگ کہیں تھیں یا حالات تھے یا ہماری کمزوریاں تھیں <coughs> <inaudible> لیکن اب موقع ہے کہ ہم ایک عظم کے ساتھ اس کی کوشش کریں بلکہ حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ اسلام کے زمانے میں بھی یہاں پیغام پہنچ گیا تھا جس کا حضرت ذکر حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی کتاب براہیم اہمتیا میں فرمایا ہے چانچہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی اور کئی انگریز ان ملکوں میں اس لے کے شناخواہ ہیں اور اپنی موافقت اس سے ظاہر کرتے ہیں بڑی تعریف کرتے ہیں اور اپنے یہ خود اظہار کرتے ہیں کہ ہم بالکل اس کے قائل ہیں اس تعلیم کے تو فرماتے ہیں کہ چنانچہ ڈاکٹر بیکر جن کا نام اے جارج بیکر یا بیکر تھا نمبر چار سو چار سسکانہ ایونیو فلاڈیلفیہ امریکہ میگزین ریویو آف ریلیجن میں میرا نام اور تذکرہ پڑھ کر اپنی چٹھی میں یہ الفاظ لکھتے ہیں جس نے مضمون لکھا تھا ان کو ہی لکھتے ہیں بیکر صاحب کہ مجھے آپ کے امام کے خیالات کے ساتھ بالکل اتفاق ہے انہوں نے اسلام کو ٹھیک اس شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جس شکل میں حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا پھر مفتی محمد صادق صاحب بھی اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ آج راکم کو ان تھوڑے سے ایام میں جو ملک امریکہ میں داخل ہوئے گزرے ہیں باوجود بڑی مشکلات اور رکاوٹوں کے جو متصر عیسائیوں کی طرف سے پیش آئیں موتد بے کامیابیاں حاصل ہوئیں الحمد للّہ پھر لکھتے ہیں کہ اس وقت انتیس نئے جینٹل مین اور لیڈیاں عاجز کی تبلیغ سے داخل دین متین ہو چکے ہیں جن کے اسماعی گرامی معا جدید اسلامی نام پیش کیے جاتے ہیں پھر تفصیل پیش کی پھر آپ نے لکھا کہ نمبر ایک اور دو ڈاکٹر جارج بیکر اور مسٹر احمد اینڈرسن یہ دو ہر دو صاحبان ایک عرصے سے عاجز کے ساتھ خطوں کے طاقت رکھتے تھے <تصفح> اور مدت سے مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں مخلص مسلمان ہیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا نام اس فہرست میں سب سے ابل رکھا جائے پھر جیسا کہ میں نے کہا بات دوسری لوگوں کا ذکر ہے اب یہ فلاجیلفیا میں یہاں سنا ہے کہ ڈاکٹر بیکر کے قبر بھی تلاش کر لی گئی ہے ان کی وفات انیس سو اٹھارہ میں ہوئی تھی یہیں دفین ہے ان کی تو اس زمانے میں آج سے تقریباً سو سال پہلے سے یہاں ادائی ہوئی ہے <تصفح> لیکن بہرحال اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے کہا اس شہر میں ہمیں ایک خصوص مسجد بنائی توفیق دی ہے تو اس کے لیے اس کے ذریعے سے اب ایک نئے عزم کے ساتھ یہاں کی جماعت اور نوبلک کو بھی تبلیغ کے ایسے پروگرام بنانے چاہیے جس سے اسلام کی خوبصورت تعلیم اور یہ پی پیغام ہر طرف پھیل جائے اور یہ علاقہ امن اور خوبصورتی کے لحاظ سے ایسا علاقہ بن جائے کہ لوگ کوشش کر کے اس علاقے میں آ کر رہائش کے خواہش مند ہوں آبادی کے لحاظ سے یہ شہر امریکہ کا چٹا بڑا شہر ہے اگر اس شہر میں اور اس کے ارد گرد علاقے میں اسلام کا صحیح پیغام پہنچایا جائے تو انہیں لوگوں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے ان اللہ جو صحیح عابت اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے اور ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے بس ہر مسجد جو ہم بناتے ہیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج لے کر آتی ہے کہ اس کے اپنی حالتوں کو بھی درست کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بھی اور عملی نمونے میں بھی اپنی حالتیں بہتر کرنی ہیں اور تبلیغ کے میدان بھی کھولنے ہیں صرف اتنی بات پر خوش ہو کر نہیں بیٹھ جانا کہ ہم نے مسجد بنا لی ہم نے زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق کو مانا ہے جس نے اسلام کا حو کرنا تھا نئی زندگی شروع کرنی تھی آپ نے ان تمام غلط فہمیوں کو دنیا کے دماغوں سے نکالنا تھا جو اسلام کے متعلق پیدا ہو چکی ہیں چاہے وہ غیر مسلموں کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہوں یا نام علماء کی غلط تصویروں سے پیدا ہوئی اور یہ اپنی کام ہمارا حضرت وسین علیہ السلات و اسلام کے ماننے والوں کا ہے کہ اس لحاظ سے اپنی تمام تر کوششوں اور صلاحیتوں کو بروئے کر لائیں اپنی حالتوں اور عبادتوں کو ان معیاروں تک لے کر جائیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابلے قبول ہیں جن کے بارے میں ہمیں حضرت مسیم علیہ السلام اسلام نے بار بار تو جد ہے اس مسجد کی تعمیر میں جو خرچ ہوا جو مجھے بتایا گیا اب تک آٹھ اشاریہ ایک ملین ڈالر خرچ ہوئے ہیں ایک بٹا تین حصہ جماعت نے دیا ہے باقی تفصیل آگے بتا دوں گا میں بلکہ کچھ نیشنل ہیڈ کواٹر نے دیا ہے لیکن اس آٹھ اشاریہ ایک ملین ڈالر کے خرچ کا فائدہ تب ہے جب اس کے مقصد کو پورا کریں اور دور رہنے کے باوجود اگر فی الحال لوگوں کی آبادی یہاں قریب نہیں ہے جو بھی اس شہر میں رہتے ہیں اس مسجد کی آبادی کی پانچ وقت کوشش کریں بس مسلمہ علیہ السلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ مسجدوں کی افداد عمارتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ورنہ یہ سب مساجد ویران پڑھی ہوئی ہیں اس زمانے میں ویران پڑی ہوئی تھیں اور آج کل بھی جو آباد ہیں تو وہاں غلط قسم کے نام نہاد لما کے غلط ناروں نے ان کو امن کا کی بجائے فساد کی جگہ بنا دیا ہوا ہے پھر آ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھوٹی سی تھی کھجور کی چھڑیوں سے اس کی چھت بنائی گئی بنائی گئی تھی اور بارش کے وقت چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا لیکن کیا کچھ کام ہوئے وہاں فرماتے ہیں کہ مسجد کی رونق نمازیوں کے ساتھ ہے پھر فرمایا مسجدوں کے واسطے حکم ہے کہ تقوی کے واسطے بنائی جائیں بس اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھنا اور تقوی پر چلتے ہوئے آ کر اس مسجد کو آباد رکھیں گے تو عبادتیں بھی قبول ہوں گی اور غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ صحیح رنگ میں ہو سکے گی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو ہماری مسجد میں اس نیت سے داخل ہوگا کہ بھلائی کی بات سیکھے وہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہوگا بس یہ ہے حقیقی مسلمان کا مقصد آج کل اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام جہاد کی تعلیم دیتا ہے اور بعض مسلمانوں کے عمل بھی اس بدنامی میں شامل ہیں لیکن حقیقی مومن کا کام یہ ہے کہ نیکیاں سیکھے نیکیوں پر عمل کرے نیکیاں پھیلائے تو گویا وہ جہاد کر رہا ہے اور یہ جہاد کرنا آج ہم اہمدیوں کا کام ہے حضمسیم علیہ السلۃ بار بار ہمیں نیکیوں پر چلنے تقوا پر قدم مارنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں سوچے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس وصیت کو توجہ سے سنیں فرمایا اس وصیت کو توجہ سے سنیں کہ وہ جو اس سلسلہ میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے رکھتے ہیں اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقوی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں اور کوئی فساد اور شرارت اور بد چلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے وہ پنج وقت نماز پنج وقت نماز کے پابند ہوں وہ جھوٹ نہ بولیں وہ کسی کو زبان سے اضا نہ دیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنہ کا خیال بھی دل میں نہ لائیں اور غرض ہر ایک قسم کے معاشی ہر ایک قسم کے معاشی گناہ اور جرائم اور نا کردنی اور نہ گفتنی یعنی ہر قسم کے نہ کرنے والے اور نہ کہنے والے کوئی بھی برائیاں جو ہیں کسی کسی قسم کی برائی ان کا اظہار نہ ہو اس سے اور تمام نفسانی جذبات اور بے جاہرکات سے مشتل رہیں اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے اور تمام انسانوں کی ہمدردی ان کا اصول ہو اور خدا تعالیٰ سے ڈریں اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں اور اپنے دل کے خیالات کو ہر ایک ناپاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیالتوں سے بچائیں اور پنج وقتہ نماز کو نہایت التزام سے قائم رکھیں اور ظلم اور تعدی اور غبن اور رشوت اور اخلاف حقوق اور بے جا طرف داری سے بات رہیں کسی کی بے جا طرف داری بھی غلط چیز ہے اور لوگوں کا حق مارنا بھی غلط چیز ہے اور اس پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے اور بعد صحبت میں نہ بیٹھیں خاص طور پر نوجوانوں کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور بعض صحبت میں آج کل کے بہت سارے جدیز رائے ہیں مختلف قسم کے جو سوشل میڈیا پہ اور دوسری جگہوں پہ غلط قسم کی باتیں ہوتی ہیں یہ سب بات صحبت ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اب یہاں پاکستان سے بہت سے لوگ عیسائی لے کر بھی آ کے بعد ہوئے ہیں یہ ریفیوجی بن کر آئے ہیں ان کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے ہر احمدی کے سامنے صرف اس دنیا کی خوشیاں اور چاہتے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اگلے جان کی فکر ہونی چاہیے وہاں کے انعامات اور فائدے ہمیشہ رہنے والے ہیں حضرت وسیم علیہ السلّۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ خدا تعالی بھی انسان کے اعمال کا روز نامچہ بناتا ہے روز کا روز اعمال لکھے جاتے ہیں پس فرماتے ہیں کہ پس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روز نامچہ تیار کرنا چاہیے خود بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھے آج سارے دن میں میں نے کیا نیکیاں کی ہیں اور کیا بروائیاں کی ہیں کن باتوں پر نیکیوں پر عمل کیا اور کن پر نہیں کیا فرمایا اور اس میں غور کرنا چاہیے تیار نہیں کر لینا بلکہ غور کریں تبھی تب انسان نیکیوں کی طرف جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے فرمایا کہ نیکی میں کہاں تک آگے قدم رکھا ہے یہ دیکھو انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونی چاہیے جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا وہ گھاٹے میں ہے رماتے ہیں برابر اگر کیا تو کوئی فائدہ نہیں تو نقصان ہے انسان اگر خدا کو ماننے والا اور اس پر کامل ایمان رکھنے والا ہو تو کبھی ضائع نہیں کیا جاتا بس یہ بہت سوچنے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ جب ہم پر فضل فرما رہا ہے تو اس کی شکر گزاری ہم پر فرض ہے بس وہ لوگ جو اپنے دنیاوی کاروباروں کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے حق کو اور اپنی عبادتوں کو بھول گئے ہیں یا اس پر وہ تو جو نہیں جو ہونی چاہیے وہ اپنے جائزے لے لیں کہ ہمارا عہد بیعت کیا ہے اور ہماری ہمارے عمل کیا ہیں اور جو یہاں نئے آئے ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں ڈوبنا ترقی نہیں ہے بلکہ تباہی ہے اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں مسجدوں کے حق ادا کرنے والے ہوں اللہ کی بات کا حق ادا کرنے والے ہوں حضرت تک تو مسیم علیہ السلط کہ ایک اور اقتباس پیش کرتا ہوں اور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے جیسے عام دنیا دار زندگی بسر کرتے ہیں میرا زبان سے کہہ دیا کہ ہم سلسلے میں داخل ہیں اور عمل کی ضرورت نہ سمجھی جیسے بدقسمتی سے مسلمانوں کا حال ہے کہ پوچھو تو مسلم پوچھو تم مسلمان ہو تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ مگر نماز نہیں پڑھتے اور شاعر اللہ کی حرمت نہیں کرتے بس میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم کہ صرف زبان سے ہی اقرار کرو اور عمل سے کچھ نہ دکھاؤ یہ نقمی حالت ہے خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور دنیا کی اس حالت نے تقاضا کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کے لیے کھڑا کیا ہے بس اب اگر کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کر بھی اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتا اور عملی قوتوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سمجھتا ہے وہ گویا اپنے عمل سے میری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے اور عملی قوتوں کی ترقی یہی ہے جیسا کہ بیان ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی حق ادا کرنا عباداتوں کا حق ادا کرنا اور اس کی مخلوق کا حق ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا فرماتے ہیں پھر اگر تم اگر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آنا بے سود ہے تو پھر میرے ساتھ تعلق کرنے کے کیا معنی ہے میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میری اغراض و مقاصد کو پورا کرو اور وہ یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنا اخلاص اور وفاداری دکھاؤ اور قرآن شریف کی تعلیم پر اسی طرح عمل کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا قرآن شریف کی صحیح منشاہ کو معلوم کرو اور اس پر عمل کرو خدا تعالیٰ کے حضور اتنی ہی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا اور عمل میں کوئی روشنی اور سرگرمی نہ پائی جائے۔ یاد رکھو وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے وہ عمل کے بندوں زندہ نہیں رہ سکتی بغیر عمل کے زندہ نہیں رہ سکتی جماعت یہ وہ عظیم الشان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت اعظم کے وقت سے شروع ہوئی کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اس دعوت کی خبر نہ دی ہو بس اس کی قدر کرو اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اہل حق کا گروہ تم ہی ہو بس یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بہت فکر کے ساتھ اسے توجہ کی ضرورت ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا یہ دنیا کی دولت ہمیں اور ہماری نسلوں کی بقا کی ضمانت نہیں ہے بلکہ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا بقا کی ضمانت ہے اس کے حکموں پر چلنا بقا کی ضمانت ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے زندگی گزارنے کی توحیق عطا فرمائے جیسا کہ عموماً مساجد کے خطاب میں میں کچھ تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کر دیتا ہوں وہ بھی پیش کروں گا اس وقت کچھ کوائف ہیں اس مسجد کی عمارت زمین 2007 سات میں خریدی گئی تھی پھر 2013 تیرہ میں تقریباً چھ سال بعد اس پہ کام شروع ہوا پھر بعض روکیں بیچ میں آتی رہیں کہ بعض جو بھی تھیں جائز یا ناجائز اس کی وجہ سے اب یہ مسجد سال مکمل ہوئی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ آٹھ اشاریہ ایک ملین ڈالر خرچ ہوئے تھے جس میں مقامی جماعت نے دو ملین اور ترتالیس لاکھ پانچ ہزار سے کچھ اوپر ڈالر دیے شہ کی جماعت نے ایک ملین چوبیس لاکھ سے اوپر امریکہ کی باقی جماعتوں نے اس کے لیے ادا کی ہے اور چار ملین سینتالیس لاکھ سے اوپر نیشنل ہیڈ کواٹر نے ادا کی ہے تقریباً نیس سے زیادہ نیشنل ہیڈ کواٹر کا ہے شروع میں تو صرف دو ایکڑ زمین لی گئی تھی پھر بعد میں مزید ایک ایکڑ خریدا گیا پھر دو پندرہ میں کسی غیر مسلم نے خیر میں عیسائی نے زمین سے ملے کا اپنا پونا ایکڑ کا پلاٹ جماعت کو ہبا کیا جو بھی مقصد تھا اس کا دنیا لیکن بہرحال جماعت کو اس نے چیریٹی میں دے دیا اب اس کلکتا جو ہے رقبہ جو ہے اس کا چار ایکڑ ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا پہلے کہ یہاں کوئی ہاؤسنگ سکیم یا فلیٹ وغیرہ بنایا جا سکتے ہیں اس عمارت کا جو کورڈ علاقہ ایریا ہے وہ اکیس ہزار چار سو مربع فٹ ہے تین منزلہ عمارت ہے بیسمنٹ میں کمرشل کچن ہے رنگانی منزل میں مول کی رہائش کے لیے ایک اپارٹمنٹ تعمیر کیا گیا ہے اوپر والی منزل میں دفاتر اور لائبریری بنائی گئی ہیں مسجد والا حصہ ہے دوسرا حصہ دو منزلہ ہے وہ بھی مردوں اور عورتوں کا ایک بڑا ہال ہے جو کہ پانچ ہزار مربع فٹ پر مشتمل ہے اس میں پارٹیشن کر کے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تین سو پچاس کے لگ بھگ مرد اور اسی طرح تین سو پچاس کے لگ بھگ عورتوں کے نماز کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے عمارت کے اس حصے میں مردوں اور عورتوں کے لہٰذہ واش رومز بنائے گئے ہیں باقی ضروریات ہیں چھ ہزار مربع فٹ کا ملٹی پرپز ہال بھی ہے جس میں سات سو افراد بیٹھ سکتے ہیں اور کھیلنے بھی ہو سکتی ہیں موتی دفاتر بھی موجود ہیں گاڑیوں کی چھیالیس گاڑیوں کی پارکنگ بھی بنائی گئی ہے پکی کل چھیاسی گاڑیاں رہ سکتے آ سکتی ہیں ایکسٹرا بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مصر کی تعمیر کا مخصوص بیان فرمایا ہے جو میں بیان میں نے بیان کیا ابھی ہر احمدی اس مقصد کو پورا کرنے والا ہو اور یہ مسجد اس علاقے میں اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے میں سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی ہے الحمد للہ مدو وی ون تلوز من شروع سیات نئی دلا مد لہ وشدن محمد عبادلہ کم ان ندے والن فاشا وائے سکوں کم تربر اللہ اسکول wadu ho ast jiplakon walikum allah yar ahmediya zindabad zindabad zindabad ahmediya zindabad احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بار احمدیت زندہ باد احمدیات زندہ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 احمدی ہے زندہ باد احمدی ہے زندہ بار احمدی ہے زندہ بار کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب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 دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی ہے زندہ باد احمدیے زندہ باد احمد یا زندہ باد دندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد زندہ باد احمدی زند زند